شہید ماں کا لال شہید باپ کا لخت جگر شہید بہن کی پناہ شہید بھائی کی محبت شہید بیوی کا سہاگ یتیم کا ابو شہید اللہ کا جانثار بندہ شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق شہید جنت کا پھول شہید فوروں کا دلہا ہمارے جو بھائی شہید ہو کر ہم سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ہمارے بہترین ساتھی ہیں وہ خوش نصیب ہیں انہوں نے امت کے کل پر اپنا آج قربان کیا انہوں نے دنیاوی لذتوں کو ٹھو کر ماری آسائشوں کو چھوڑا ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچوں سے جدائی اختیار کی انہوں نے ایش و عشرت کی زندگی کو خیر بات کہا اور جہاد کی پرمشقت راہ اپنائی دشمن کے تیر و نشتر اور دوستوں کے تانے وہ اپنے سینوں پر کھاتے رہے اور راہ حق پر چلتے رہے فی عقیصی اللہ ولا مطالع کی زندہ مثال بنے وہ امت کو عظیمت کا سبق دیتے رہے جوانی کی امنگوں تمناؤں اور آرزو کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے آخر جام شہادت پی کر اپنے رب سے جا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے شہدائے کرام ان کے منتظر ہیں یقیناً شہید ساتھیوں سے دنیا میں دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی لیکن وہ ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں کہ خواب و خون کے جس راستے سے ہم گزر کر آئے ہیں اسی راستے سے اگر آؤ تو ہم سے مل سکتے ہو شہید ہمیں یہ بتا گئے ہیں کہ راہ حق سے بھٹک نہ جانا شہیدوں نے اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنے سرخ سرخ تازہ لہو سے رنگ بھرا شہید ایک عظیم امانت ہمارے اور آپ کے حوالے کر گئے ہیں شریعت یا شہادت تک جہاد کرتے رہنا تاغوتوں کے خاتمے تک جہاد کرتے رہنا اسلامی حکومت قائم کرنے تک جہاد کرتے رہنا ہم اپنے ساتھیوں کی جدائی پر غمگین ہیں رحمت رحمۃ اللہ کی قلوب عبادی لیکن ان کی شہادت پر خوش ہیں کہ شہادت اللہ کا انعام ہے فتنوں کے اس زمانے میں بہترین کامیابی و کامرانی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میری آرزو ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں بخاری و مسلم کی روایت میں تین بار اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں چار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا ظاہر فرمائی اللہ کا دین قربانی مانتا ہے کہ محبت بغیر قربانی کے کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ نہیں شہداء اللہ کے حقیقی عاشق ہوتے ہیں والذین آمنو اشد حب یہی تو اس کو محبت کی انتہا ہے کہ جان تک دے دی جائے پھر بھی رہے شرمندہ سے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ خیال تک مت کیا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں روزی بھی جاتی ہے جب ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے اور رات بیگ جاتی ہے تو میری بیگی بیگی آنکھوں سے جنت کی وسعتوں میں بسنے والوں اللہ کی دیدار کے مزے لوٹنے والوں پیچھے رہ جانے والے دوستوں اور ہمسنگروں کو بھلانا دینا تم چلے گئے تمہاری یادیں رہ گئیں تمہاری یادوں کے خوشبو میں ہم جیتے ہیں ارمان ہے کہ تم لوگوں سے جنت کے باغوں میں ہماری ملاقات ہو جائے اس دنیا کا کمال یہی تو ہے کہ اس میں شہادت جیسی نعمت موجود ہے شہادت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ جنتیوں میں سے کوئی بھی دنیا کی طرف لوٹنا نہیں چاہے گا مگر شہید وہ اللہ سے سوال کرے گا اے اللہ مجھے دنیا کی طرف واپس کر دے تاکہ تیری راہ میں دس مرتبہ قتل کیا جاؤں اسل کا انتر الدنی علت دنیا فخ تلفی صدی کا شرات اے مسلمانوں اے نوجوانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاؤ اسلام کے پروانے بن جاؤ توپوں کی گڑگڑاہٹ گولیوں کی سنسناٹ سے مت گھبراؤ کفر و اسلام کی جنگ میں جو آگ تمہیں نظر آتی ہے یہ آگ نہیں یہ باغ ہے اس میں پڑو یہود و نسرانی زرداری و سے مت ڈرو اس کی طرف لپکو جھپٹو پلٹو پھر پلٹ کر جھپٹو اللہ کی قسم آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اے محمد کے دیوانوں اے اسلام کے پروانوں جہاد ہندوستان جس کا آغاز سرزمین پاکستان سے ہو چکا ہے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالو پاکستانی مرتب حکمرانوں اور ناپاک فوج کی کمر توڑ کر رکھ دو لال مسجد کی بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں کا انتقام لو شہید علماء کرام اور مجاہد بھائیوں کا بدلہ لو جیل کے پنجروں میں بند مجاہد بہنوں اور بھائیوں کا حساب لو آتش نمرود میں عشق کود پڑا ہے اور عقل آج بھی لب بام مصروف تماشا ہے میرے اور آپ کے بھائیوں بہنوں نے شہیدوں کی قطاریں لگا دی ہیں قربانیوں کی ناقابل فراموش تاریخ ہم اپنے خون سے لکھ رہے ہیں مائیں اپنے لالوں باپ اپنے جگر گوشتوں یتیم اپنے ابو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو خاک و خون میں ڈوبا دیکھ کر بھی جہاد ہندوستان میں آگے بڑھ رہی ہیں شریعت یا شہادت کے نعرے لگا رہی ہیں اے نوجوانوں اے نبی کے دیوانوں اے شمع اسلام کے پروانوں کیا تم اس عظیم جہاد میں چوڑیاں پہن لو گے کیا تم اس عظیم جہاد میں گھر بیٹھی عورتوں کے ساتھ موت کو پسند کرو گے کیا تم شہداء کے خون کے ساتھ غداری کرو گے نہیں اے نوجوانوں اٹھو تمہیں اللہ نے ریڑھیاں گھسیٹنے رقشے چلانے اور ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا تم ان مسلمان فاتحین کی اولاد ہو جن کی غلامی پر یورپ کے انگریز ہندوستان کے سکھ اور ہندو فخر کیا کرتے تھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے غلاموں کی غلامی میں راضی ہو بیٹھے ہو تم اسلامی حکومت اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو کن تم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف بالمعف عن ہوں نہ یہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اللہ کے دین کو عالی کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنے مسلمان بن کر زندگی گزارنے مرتد ناپاک فوج اور ہر قسم کے نیلے پیلے کفار و منافقین اور فرزندان ابلیس کے خلاف جہاد کرنے کافروں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے جہاد ہندوستان میں حصہ لیجئے اور تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ دیجئے اللہ ایمان والوں کا دوست و مددگار اور مجاہدین کا حامی و ناصر ہو اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما قربانیوں کو قبول فرما عظیم ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم فرما اے اللہ ہمیں شہادت جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ فرما آمین یا رب العالمین و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین